السلام علیکم بسم اللہ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم الم صرف آخر کے اندر آج جو ہم شروع کریں گے وہ ہے صرف کبیر اجو واوی اسباب سمیہ یسمع الخوف ڈرنا الخوف نا خبیفہ یخف یح وفو تھا خبیفہ یق وفو تو ہو کیسے جائے گا دیکھے جائیں گے اب اس کو ان گدان کیسے ہوگی ماضی کی ماضی مجھول مظاہرے اور نفی تاکید بلن تو خوفا خافا خاف و خافت خا فتہ خطنا خط تا خط وا خط نخت نافا اصل میں کیا تھا خویفہ تھا خویفہ خویفہ تھا با متحرک تھا ماقبل مفتو تھا اس لیے اعلیٰ والا قانون لگے گا اس کو الفاظ سے بدل دیا جائے گا تو خافہ ہو گیا پھر خافہ اصل میں خویفہ تھا اس میں چلے گا سارا خافا خوفا خافو خافت خافتہ خفنا خفنا اصل میں کیا تھا خوفنا تھا خوفنا ٹھیک ہے نا سمے انا سمے تو خوف نہ تھا واؤ متحرک مقابل مفتو والا قانون لگے تو خوف ہو جائے گا پھر التقاف ساکنین والا قانون لگے کیونکہ الف اور فا دو ساکن جمع ہو گئے تو الف گر جائے گا تو خفنا ہو جائے گا اور خفنا ہونے کے بعد وہ خفنا والا قانون لگ جائے گا کہ جی واؤ ہے تو وہ کسرا ہے تو اس لیے فا کو بھی کثرہ دے دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا خفنا ہو جائے گا پھر خفتا مجھولا گیا تھا خوبیفا تھا خبیفہ تھا جب تو واو مقصور تھا اور خواہ پہ ضماں تھا تو ہم نے کیا کہ جی واؤ کا جو کثرا تھا وہ خواہ کو دے دیا جب خواہ کو دے دیا تو کیا بن گیا خف او خف فا بن گیا واؤ ساکن ماقبل مقصور ہے تو وہ میاد والا قانون لگے گا واؤ ساکن ماں قبل مقصور یا میزانن والا قانون کہلے میزانن میزان والا قانون لگے گا تو واؤ کو یاد سے بدلنے کہ کیا بنے گا خیفہ تو خیفہ خیفا خیفو خیف خیف خفنا مم. یہ اس طرح سب میں یہی قانون چلتا جائے گا خطوں خفت خفت و خفت و نخف و خفنا یخو یہ یخاف و غفا نا یہ خاف و نہخاف و تخفا نہ یہ خفنا تخاف و تخافا نہ تخافو نہ تخافی نہ تخاً تخاف نہ خاف نخاف ہو كاف ہو اصل میں كیا تھا یخ یخ وفو تھا یك وفو وؤ مفتو تھا ماقبل ساکن تھا واؤ كتح ماقبل كو دیں گے اس واؤ کو یوكالو والو قانون كے تحت اس کو الف سے بدل دیں گے تو كیا بنے گا یخ خاف ہو جائے گا یخ وفو تھا نا یس ماؤ کتنا یک وفو تو یہ کالا کالا یعنی یہ کالو کالا والا کان لوگ تو یخافو كافو یخ یہ بھی یہی تھا یق وفان تھا یخافا یخنا یخفنا اصل میں کیا تھا یسمعنا یسمعنا تو یہ كیا آئے گا یخ كہ یخ وفنا ٹھیک ہے یس تو کیا آئے گا یخ وفنا وفنا واؤ مفتو تھا ما قبل ساکن تھا تو فتح ما قبل کو دیں گے تو اس کو علی سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یخ خافنا پھر علیف اور فا دو ساکن جمع ہوگی علیف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یخ خافنا تو پھر تخافو تخافان تخافو نا تخافی نا تخافنا خافو نا خافو مجھول کیسے ہوگا يخ... يخافو. يخافو تو خافو ساکن تھا واؤ کا فتح ماقبل کو دیں گے اس کو یوقالو والے قانون کے تحت علی... علی سے بدل دیں گے تو کیا يخ... سے ہو جائے گا یغ وفو سے یوخاف ہو جائے گا اس طریقے سے یہ قانون لگے گا نہیں یقا فلیں یقاف الخافی آپ خود کریں گے نہیں یہ خاف فلیں یخا فلیں یخفلاً اب آ جائیے لم غف آگے چلیے جی بحث نفی جہد بالم و لام طاقت ون تاکہ ثقیرہ و خفیفہ لم یخف لم یخف اصل میں کیا تھا لم یک وف تھا لم یک وف لم یسماں لم یک وف تو یق وف تھا تو ہاں واؤ واؤ پہ فتح تھا ما قبل ساکن تھا کا کافت ما قبل کو دیں گے اس واؤ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا لم كاف لم غاف حلیف افا یعنی جمع ہو گئے دو سائقین جمع ہوگی التقاش ساکین سے علیف گرجیے گا تو کیا بن جائے گا لم غف لم كف لم يخاف لم كافو لم تخف لم تخافا لم يخفنا لم كف اصل میں کیا تھا لم كفنا تھا لم كف اصل میں کیا تھا لم یق وفنا لم تو فات ساکنگ جائے گا تو کیا بنائے گا لم یخفنا لم تخاف لم لم لم لم لم لم ہوگا تھا تو اس کو کیا کر دیں گے اس کو ماقبل کو دیں گے تو کیا بن جائے گا علی سے بدل جائے گا و و تو ہو جائے گا خاک کے اوپر وہ جائے گا اور یہ لخہ لیخ... کیوں لا فن لا فن لے لف وان تھا لق تو پھر وہی والا قانون لگ کے لف نانے تو یہ واؤ کو سب بلا اور علی گیر جائے گا کیا بنے گا فن میں نے اس لیے کہا تھا قانون یاد ہوگا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے قانون اس طرح یاد ہوں گے جلدی جلدی یاد کرنا ہے آپ نے قانون یاد ہے تو بس تعلیم کرنے کا طریقہ آتا ہو کہ لگانا کیسے ہے آپ خود بخود لگاتے جائیں گے اور کرتے چلتے جائیں گے اور اس اسرائی پھر ثقن آ جائے گا اللہ یافن اللہ یاف اللہ چلے جی اب آ جائیں بحث امر پہ آ جائیں لی خف لی یسما لی یسما لی یسما لیخ وف ساکن تو واؤ کے فتح ماقبل کو دے دیں گے تو کیا بنا جائے گا لیخ سے لی خاف اور جو ہے وہ التقا ساکنین ہوگا تو علیف گرجے گا تو لی خف لی خف لیے خافا لیے خافو لے لی تو خف لے خفنا اچھا جی اور پھر لیا خف لینا خف لیو خف لی یو لیا خافنہ اچھا اب آ جائیں ذرا امر حاضر کی طرف خف خف خافا خافو خافی خافا خفنا دیکھیں خاف, خاف خف, خف, خف, خف اصل میں کیا تھا اسمع اسمع اخ, اخ اخ وف اسمع اخ وف اخ وف وا واؤ مفتو تھا ماقبل ساکن تھا تو کیا کریں گے واؤ کا فتح ماقبل کو دیں گے اس کو الف سے بدل دیں گے واؤ کو تو کیا بن جائے گا اخاف کیا بن جائے گا سے الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا اخف اخف اور شروع میں حمزہ زبلی گر جائے گا کیونکہ اس کے بعد جو ہے متحرک موجود ہے پہلے سے ہی تو جب وہ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا خف کیا بن جائے گا خف خف خافا خافو خافی خافہ خفنا یہ آپ خود لگا لیں گے سارے کے سارے آپ لی تو خف اور یہ سارا کا سارا خوا فن خافان اچھا دیکھیں خوا فنّہ کیسے آئے گا خوا فنّا شکیلہ ایسا کیسے آئے گا خفن نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا خوفنا آئے گا ثقیلا ایسا کیسے آئے گا ثقیلا امر معروف بانون ثقیلا خا فنّا خفنا نہیں پڑھنا کہ آپ کہیں خف کے بعد آپ نے فوراً کر دیا نان نا نا. ٹھیک ہے نا خوا فنّا کیوں پڑھیں گے دیکھیں اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا ایک وفنا تھا کیا تھا ایک وفنا اسمانہ ٹھیک ہے تو ایک وفنا ٹھیک ہے ایک وفن جب ایک وفن تھا نا تو اب دیکھیں کیا کریں گے ایک وفن واؤ متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے تو واؤ کا فتح ماں قبل کو دیں گے اور اس کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا ایکا خا حمزہ, حمزہ شروع کا گر جائے گا لیکن التقاء نہیں ہوگا کیوں کیونکہ فا کے کی اوپر پہلے سے کیا ہے فا پر حرکت موجود ہے التقاء نہیں آ رہا اس لیے وہ الف گرا نہیں تھا لیکن امر حاضر کے اندر وہ گر گیا تھا کیونکہ فا آخر میں کیا تھی ساکن تھی اس وجہ سے التقاء ساکنین والا قانون لگ گیا تھا یہاں پہ التقاع ساکنین والا قانون لگے گا نہیں کیونکہ دو ساکن جمع ہی نہیں ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا خ... خافن خافان خف نانے آئے گا ٹھیک ہے وہاں پہ قانون لگ جائے گا خف نہ ٹھیک ہے یہاں پہ قانون لگے گا خف نہ ہو جائے گا میں نے اس سے کہا تھا کہ دوڑ لگے گی اب تو دوڑ لگنی ہے ساری کی ساری گردانے یاد ہوں بس اس میں تو تالی لات مزے مزے کی بڑی جلدی سے ہوتا ہے لا قف لا یا خفا لا یا خف لا تخلا لا یقف وہی ہو جائے گا لا قف یہ ساری جس لیے میں قانون اس میں نہیں لگا رہا اچھا اس میں فائل میں آ جائیں اس میں افول بھی آ جائیں خواہ اصل میں کیا تھا خواب فن تھا خواب فن تھا خواب فن وہیلون والا قانون لگے گا آ گیا کس کے بعد واؤ یا ہو الف زائدہ کے بعد واقعات اس کو خائف ہم کرتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں یہ آپ سے بڑے خائف ہیں یعنی ڈرتے ہیں تو خائف اصل میں تو کیا خواف تھا یہ آپ سے بڑے خواف ہیں ٹھیک ہے یہ وجوبی کا قانون ہے اس لیے حمزہ سے بدلے گا تو خائف خواف اچھا اب آ جائیں مخوفن مخوفن اصل میں کیا تھا مخوفن اصل میں تھا مخ تھا مخ و مخ کوئی مقول کی طرح مخ ووفن. مخ ووفن. تو کیا کریں گے واؤ کا واؤ کا ز... کیا کریں گے واؤ کا جو زبان ہے وہ ماقبل کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا مخوفُن مخوفن دو واؤس کا, یعنی ایک واو گر جائے گا تب بن جائے گا مخوف مخوفُن مخوفا نے مخوفُن مخوفت مخوفات مخوفات اور تعلیمات میں نے ساری کر دی ہیں یہ تعلیمات مکمل ہو گئی ہیں کسان ہو گئے کام بڑا تو بالکل ایسے اسپیڈ سے دوڑ رہے کام بڑے آسان ہو گئے باب افال یہ تو اب یہ ہے یہ تو پڑھانے کی نہیں ہے یہ تو بس آپ کو اگر آتی ہے تو یہ تو آپ خود کو پڑھ سکتے ہیں ساری کی ساری آپ یہ بھی کیا تھا اکامہ اصل میں کیا تھا باب افال کے اندر یہ کیا تھا اکراما اکواما اس کو اصل پہ لے کے جایا کرمو تھا یوک میں یک تھا کی تھا یوک ویمو ٹھیک ہے نا تو کیا بن جائے گا یوک ہاں یق ویمو تھا تو واو کا فتح جو ہے نا واؤ کا کثرہ مقبول کو دے دیں گے تو ساکن ہو جائے گا تو میزان والا قانون لگے گا تو یقین ہو جائے گا اکام و یقین ہاں یہ اکا والا اس میں آئے گا اکوا اصل میں کیا تھا اکرامن اقوامن تھا ہاں مستقیم مستقیم کے اندر بھی آئے گا قانون ٹھیک ہے نا استقام باب استفال آنے آگے مستقیم مستقیم کیا تھا اصل میں شرارت مستقیم جو ہم کہتے ہیں یہ کیا تھا یہ تو بہت آسان ہے بالکل ہم بچوں تعلیات ساتھیوں اور دوڑتے ہیں مستقیم کو آپ کریں نا استحکام استقیم و استحکام مستقیم مستقیم اس میں فائل کر ہے تو اب اس کو مستق مستق مستقرجن کی طرح بنائیں استخراج انفا استخ استخ تو مستق تھا ٹھیک ہے مستق قانون اس ت... اصل آپ کو نکالنی آنی چاہیے بھی اصل کیا ہے بس پھر اس میں یہ قانون وغیرہ دیکھیں اس میں کون سا قانون لگے گا یہ والا یہ والا, لگے والا یہ والا یہ والا لگائیں اور کام ختم نا قلعہ والا قانون نہیں ہے بھائی مستق ومن ہو گیا کیا ہو گیا مستق ومن مستق ومن آ گیا اچھا جب مستق ومن آ گیا مستق ومن تو باؤ کا زمہ کیا ہو گیا باؤ کا کسرا کاف کو دے دیا ٹھیک مست... ہے نا مستح ہے مست... نا مستق مستق ومن ہے مستق ومن تو واؤ کا کسرا کا کو دے دیں تو کافی نیچے زیر آ گیا واؤقن ہو گیا والا قانون لگ جائے گا, تو کیا جائے گا مستقیم ہو جائے گا واؤساکن ماک مقصور ہو تو کیا لگ جاتا ہے میزانگ جاتا ہے می میں کیا تھا میوزان تھا میاد اصل میں کیا تھا میاد وادہ واؤن تھا میاد چلیے جی چلیے چلیے ٹائم تھوڑا ہے کام بہت زیادہ ہیں